نظریاتی جنگ کے اہداف مغرب نے مندرجہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے عسکری جنگ کے ساتھ ساتھ نظریاتی جنگ کی ابتدابی کر دی ہے اور اب بھی ہر سال اس پر کھربو ڈالر خرچ کرتے ہیں اور اب اس جنگ میں انہوں نے اپنے لاکھوں کارندے اور ماہرین فن مختلف نظریاتی ثقافتی سیاسی اور تعلیمی اداروں میں مصروف عمل کر دیے ہیں جن کو جدا جدا اور مختلف اہداف دیے جاتے ہیں آئندہ ہم انہیں اہداف کو ذکر کرنے جا رہے ہیں پہلا ہدف مسلمانوں کے دل و دماغ سے جہادی سوچ و فکر ختم کرنا مغربی کفار یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک جہاد ہجرت شہادت اور قربانی جیسی عبادات مسلمانوں کی فکر کو تشکیل دینے میں مرکزی کردار ادا کرتی رہیں گی اس وقت تک یہ لوگ ذہنی طور پر ہر حملہ اوور کے مقابلے کے لیے تیار رہیں گے اور اس کے لیے ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے لیکن اگر ایک بار ان کے دل اور ان کی فکر سے یہ چیزیں نظریاتی جنگ کے ذریعے نکال لی جائیں تو پھر یہ جنگی وسائل اور عسکری آلات سے خواہ کتنے ہی لیس ہو جائیں دشمن سے مقابلے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گے آج یہی بات ان تمام مسلم ملکوں کے نوجوانوں اور افواج میں نظر آتی ہے جو مغرب کی فکری الغار سے متاثر ہیں اسلام کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں مسلمان کم تعداد اور کمزور عسکری وسائل کے باوجود طاقتور دشمن کے مقابلے میں مردانگی سے لڑتے رہے اور اللہ کے فضل سے جنگیں بھی جیتتے رہے کیونکہ اس دور میں مسلمانوں میں مقابلہ کرنے کی باطنی قوت اجتماعی طور پر عروج پر تھی لیکن آج مسلم ممالک اپنے لاکھوں فوجیوں اعلی عسکری تجربات اور ترقی یافتہ جنگی وسائل کے باوجود دشمن سے لڑنے کی نہ صرف یہ استطاعت نہیں رکھتے بلکہ اسے دہشت گردی سمجھتے ہیں اس کے برعکس اپنی قوم کے خلاف حملہ آور دشمن کے صف میں کھڑے ہونے کو اچھا سمجھتے ہیں یہ سب اس لیے ہوا کہ نظریاتی جنگ نے ان سے مقابلہ کرنے کی مانوی قوت چھین لی ان کی ایسے انداز میں تربیت کی گئی کہ ان کی رائے میں یہی بات مناسب ٹہری کہ وہ دشمن کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی قوم کے خلاف اس کے معاون کی حیثیت سے کام کریں دوسرا ہدف اسلام اسلامی طرز زندگی اور اسلامی طور و طریقوں کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوق و شبہات ڈالنا یورپی عیسائی چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے دین عقیدے اور اخلاق نظریاتی ترجیحات اور معاشرتی طور طریقوں میں ہماری طرح ہو جائیں اور ہر ہر چیز اور ہر ہر عمل میں اہل یورپ کی تقلید کریں اس ہدف کے حاصل ہونے کے نتیجے میں ایک طرف تو اہل یورپ کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں نفرت اور بغض ختم ہو جائے گا اور وہ ان کے ان مکروح منصوبوں کی مخالفت بھی نہیں کریں گے جن کے ذریعے وہ مسلم ملکوں پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں دوسری طرف پوری مسلم دنیا مغربی مصنوعات کے لیے اوپن مارکیٹ میں تبدیل ہو جائے گی کیونکہ مسلمانوں کی زندگی کی ضروریات جب اہل مغرب جیسی ہو جائیں گی تو چونکہ مسلمان وہ خود نہیں بنا سکتے یا اس طرح عمدہ معیار اور کم قیمت کے ساتھ بازار میں پیش نہیں کر سکتے اس لیے اس طرح مسلمانوں کے بازار بھی اہل یورپ کی مصنوعات بکنے کے لیے کھلے رہیں گے لیکن اسلامی شریعت عقیدہ اور اسلامی تہذیب مغرب کے ان مقاصد کے حاصل ہونے میں رکاوٹ ہے کیونکہ دیندار مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کے تمام طور طریقے اور ضروریات اسلامی احکام کی روشنی میں اسلامی طور طریقوں کے مطابق بنانے چاہئیں تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کا قومی اور مذہبی تشخص برقرار رہے دین تو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہمارا سب کچھ اہل یورپ سے مختلف ہو کیونکہ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے اور ان کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اپنے دین کے قوانین اور طور طریقوں پر مضبوطی سے قائم رہیں لہذا اہل مغرب کی یہ بڑی کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ فرق اور دوری ختم ہو جائے اور نظریاتی جنگ کے ذریعے مسلمانوں کی نسل کے دل و دماغ میں اپنے دین عقیدے اخلاق تہذیب اور بلند اقدار انسانی ترجیحات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں اور طرح طرح کے منفی پروپیگنڈوں کے ذریعے اسلام کی حقانیت اور شرافت کی افادیت کو مشکوک بنایا جائے اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے نظریاتی جنگ کے تمام مسائل کو مصروف عمل کرنا شروع کر دیا جیسے اسکول کالج جدید نصاب ثقافت میڈیا اقتصادی کمپنیاں تجزیہ نگار شعرا اور مضمون نگار وغیرہ تاکہ اسلامی دنیا سیکولرزم لبرلزم لادینیت ماڈرنزم جمہوریت اور عالمگیریت کے ذریعے زندگی کے ہر رخ میں مغرب کی اطاعت کرنے پر امادہ ہو جائے تیسرا ہدف سچے اور حقیقی اسلام کو مغربی معاشرے تک پہنچنے سے روکنا مغربی حکومتیں اور عیسائی کلیسائیں یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ دین اسلام انسانی فطرت اور عقل سلیم کے مطابق ہونے کی وجہ سے دنیا کے ہر خطے اور قوم میں مقبول ہو سکتا ہے بشرتے کے اسلام مکمل اور حقیقی شکل میں ان تک پہنچے دنیا کے بہت سے ممالک جیسے ہندوستان بنگال برما تھا لینڈ ملیشیا فلپائن اور وسطی افریقہ کے بہت سے ممالک کے لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے اسلام قبول کیا ہے ان ممالک میں کوئی بھی ایسا فاتح لشکر نہیں گیا جس نے عسکری فتح کر کے اسلام پھیلایا ہو بلکہ لوگوں نے اسلام کی حقانیت افادیت اور عقل سلیم کے تقاضوں کے مطابق ہونے کی وجہ سے از خود اسے قبول کیا مغربی عیسائی دنیا میں اب بھی اس بات کا خوف پھیلا ہوا ہے کہ اگر اسلام اپنی سچی اور حقیقی شکل میں اس مغربی معاشرے تک پہنچ گیا جو عیسائیت کے ظلم اور اس کی نامعقولیت سے تنگ آ چکے ہیں تو بعید نہیں کہ یورپ کے عقلمند اور تعلیم یافتہ لوگ جو کہ حق کی تلاش میں ہے اسے اپنا لیں اور نصرانیت اور مادیت کو یکسر چھوڑ بیٹھیں لہٰذا اسی صورت میں اس خیز طوفان کا راستہ روکنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا چنانچہ اب بھی یورپ کے بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں مطالعے اور تحقیق میں لگے ہوئے ہیں اور ہر سال ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں لہٰذا لوگوں تک سچا اور مکمل اسلام پہنچنے کی روک تھام کے لیے یورپ اور امریکہ نے درج اقدامات کیے ہیں پہلا اقدام مغربی حکومتیں اور کلیسائیں اس کوشش میں ہیں کہ مغربی معاشرے کے سامنے اسلام کو مسخ اور تحریف شدہ شکل میں پیش کریں ان کے سامنے اسلام کا تعارف قدیم زمانے کے ایک ایسے دین کے طور پر کیا جائے جو تلوار قتل جنگ ہاتھ پاؤں کاٹنے اور لوگوں پر مذہبی تسلط جمانے کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا اس میں نہ تو انسانی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نظام اور لائح عمل ہے نہ ترقی کرنے کا تصور ہے اسلام نہ تو صلح پر مبنی زندگی چاہتا ہے اور نہ ہی اس میں تمدن ہے اور نہ انسانی ہمدردی کا تصور اور مزید یہ کہ اسلام انسانی زندگی کے فطری تقاضوں کے یکسر مخالف دین ہے جو کہ معاشرے کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے عقل علم سیرت اور مذہبی اطمینان کے فطری وسائل کو بروئے کار نہیں لاتا بلکہ اس کے لیے تلوار بندوق اور ڈنڈے کا زور استعمال کرتا ہے مغربی میڈیا اور ان کی سیاسی و دینی قیادت نے اسلام کے خلاف اس طرح کے مختلف زہریلے پروپیگنڈوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور اس پر ہر سال اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ مغربی معاشرے کو اسلام سے متنفر کر کے اسلام قبول کرنے سے روکا جائے دوسرا اقدام یورپ کی سیاسی نظریاتی اور دینی قیادت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے سیاسی اقتصادی عسکری اور بین الاقوامی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی ممالک کی حکومتوں کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ اپنے ملکوں میں ایسا تعلیمی نصاب رائج کریں جس میں اسلام حقیقی شکل میں موجود نہ ہو مبلغین دینی مدارس دینی جماعتوں پریس اور اسی طرح مختلف اداروں کو جو کہ اسلامی نشر اشاعت میں مصروف کار ہیں شدید دباؤ میں رکھا جائے اور ان کے اداروں کو بند کیا جائے شخصیات کو قتل کیا جائے اور انہیں اتنا کمزور اور اپنی ذات میں مصروف رکھا جائے کہ وہ مغرب تک صحیح اسلام پہنچانے سے عاجز ہو جائیں ان کے مالی وسائل مادی اور معنوی ذرائع کو مختلف عنوانات اور بہانوں کے ذریعے ان سے چھین کر باہر نکالا جائے اور بالآخر انہیں اپنے ہی ملکوں میں فقر و ذلت اور مشکلات کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے اسلامی تنظیموں پر طرح طرح کی پابندیاں لگا کر انہیں غیر مؤثر کیا جائے اور یہ ساری کوششیں اس وقت تک جاری رہیں کہ جب تک اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والی شخصیات اور ادارے بالکل بے بس نہ ہو جائیں اس کے بالمقابل عام لوگوں کے سامنے اسلام کا تعارف ایک ایسے دین کے طور پر کیا جائے جو یا تو بالکل اسلام ہی نہ ہو یا پھر اسلام کی ایک مسخ شدہ شکل ہو جس سے فطرت سلیمہ نفرت کرتی ہو تیسرا اقدام مغرب اگر ایک طرف مغربی معاشرے تک سچے اور حقیقی اسلام پہنچنے کی روک تھام کرتا ہے تو دوسری طرف صرف ان گروہوں تنظیموں اور اداروں کو یورپ میں مؤثر طریقے سے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے جو تحریف شدہ شکل میں اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں اور خود بھی اسلامی معاشرے میں مرتد اور کفریہ جماعتوں کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں جیسے قادیانی فرقہ بہائی جماعت اور مشرق جالی صوفیہ وغیرہ یا پھر ان جماعتوں کو اجازت دیتا ہے جو حقیقی اسلام کو لوگوں کے سامنے ناقص اور ادھوری شکل میں پیش کرتی ہیں جنہوں نے اپنی دعوت کے نصاب سے اسلام اور اس کی ترجیحات فرائض اور واجبات جہاد ولا اور برا کا عقیدہ اسلامی نظام اسلام کی حاکمیت فتنہ و فساد کا مقابلہ بقدر ضرورت شرعی علم جہادی جماعتوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ مالی تعاون جیسے ضروری امور بلکہ ان کو دعا دینے تک کو صرف اس لیے نکال دیا ہے کہ کہیں کفار ان سے ناراض نہ ہو جائیں اور اپنے ممالک میں سفر کرنے کے لیے انہیں ویزوں سے محروم نہ کر دیں اگر یہ لوگ اپنی اسی جدوجہد کو لے کر مجاہدین کے پہلو بہلو کھڑے ہو جائیں اور مجاہدین اسلام کی کمر مضبوط کریں تو یقیناً وہ صرف دس سال کے عرصے میں اسلامی دعوت پھیلانے کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو یہ جماعتیں ایک صدی میں بھی نہیں کر سکتی یورپ اسی لیے تو اسی جماعتوں کی سرگرمیوں پر پابندی نہیں لگاتا کیونکہ ان کی دعوت سے مغربی نظام تسلط جمانے کے منصوبے کفریہ تہذیب اور عالمی حیثیت کو کسی قسم کا صدمہ نہیں پہنچتا مزید یہ کہ اہل مغرب کٹ پتلی مسلم حکمرانوں سے اسلامی ممالک میں عیسائیت کے پرچار کی اجازت کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور اس بات کا خطرہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ مکار مغرب اس قسم کی سادہ لوح جماعتوں سے جہاد اور مجاہدین کے خلاف بھی فائدہ اٹھاتا ہے مذکورہ تمام طریقے مجموعی شکل میں نظریاتی جنگ کے مقاصد تک پہنچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں چوتھا ہدف اسلامی ممالک میں نااہل اور غیروں کے ہاتھوں پلے ہوئے افراد کو قیادت سونپنا نظریاتی جنگ کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اسلامی ممالک اور مسلمان معاشرے کو نیک قیادت سے محروم کیا جائے اور ان کے متبادل نااہل اور غیروں کی گود میں پلی ہوئی قیادتوں کو متعارف کرایا جائے اور نئی نسل کے سامنے انہیں نمونے کے طور پر پیش کیا جائے پہلے یورپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب تک اسلامی ملکوں میں مخلص شریف اللہ تعالی سے ڈرنے والے اور امت مسلمہ کے وفادار لوگوں کی قیادت موجود رہے گی اس وقت تک اسلامی دنیا میں مغرب کی خواہشات ہرگز پوری نہیں ہو سکتی اس لیے یورپ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے مخلص حکمرانوں کو یا تو غائب کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا من گھڑت الزامات لگا کر بدنام کیا جائے اور نتیجتن زمام میں کار ان کے ہاتھ سے لے لی جائے اس مقصد کے لیے وہ طرح طرح کے منصوبے بناتے اور پروپیگنڈے کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں ان کی مقبولیت ختم ہو جائے کبھی ان پر توہمتے باندھتے ہیں تو کبھی ان کے پیروکاروں اور ساتھیوں کو گروہ بندی اور تفرقہ بازی کی طرف مائل کرتے ہیں اور کبھی انہیں گمراہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی انہیں دھوکہ اور فریب پر مشتمل ظاہری مصالحت کی طرف دعوت دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف مخلص قیادت کی بجائے ان اشخاص کی رہنمائی اور پشت پناہی کرتے ہیں جو یورپ کے پیروکار ہوتے ہیں اور دل سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کو بھی مغرب کی راہ پر چلائیں انہی جیسے مغرب زدہ قائدین کو اپنے میڈیا میں ابارتے ہیں اور ان کے لیے مختلف محاذ ہموار کرتے ہیں جس کی تفصیل یوں ہے اسلامی ممالک میں نا قیادت سے کام لینے کے مختلف محاذ نمبر ایک دینی محاذ دینی محاذ میں مخلص علماء مبلغین اور اصلاح پسند لوگوں کو بالکل ختم کیا جاتا ہے یا ان کا میدان عمل تنگ کر کے ان کی سرگرمیاں محدود کی جاتی ہیں لیکن ان کے بالمقابل ان علماء مفتیان خطبہ درباری ملاؤں اور ایسے پیروکاروں کو سامنے لایا جاتا ہے جو مغربی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں جمہوریت کو انسانی زندگی کے لیے ایک نظام کی حیثیت سے مانتے ہیں اور سیکولرزم کو زندگی کے لیے بنیاد اور عقیدے کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ملکی خزانے سے وظائف دیے جاتے ہیں ان کی دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے میڈیا ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یہاں تک کے لوگوں کے سامنے وہ حقیقی اسلام جسے اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں مسخ شدہ اور معاشرے میں عملی طور پر مفلوج شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور اسلام کا تعارف ایک ایسے دین کے طور پر کرایا جاتا ہے جسے حکومت اور معاشرتی نظام سے کوئی تعلق نہ ہو یہ وہ اسلام ہے جسے امریکہ چاہتا ہے نمبر دو سیاسی محاذ سیاسی محاذ میں مسلمانوں کی ایسی قیادت کا راستہ روکا جاتا ہے جو زمین پر اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کا نظام رائج کرنے کی خواہاں ہو اور ان کی جگہ خیانتگر جھوٹے بزدل بکے ہوئے کفر کے ساتھ گھٹ جوڑ کرنے والی منافق شخصیات کے ہاتھوں قیادت سونپی جاتی ہے تاکہ ان کے ذریعے اسلامی نظام کے نفاذ کو روکا جائے اور مسلم ممالک ہمیشہ کے لیے مغرب کے سیاسی غلام رہیں نمبر تین عسکری محاذ اس محاذ میں بھی مغرب اسلامی ممالک میں انہی فوجی افسروں کو آگے لاتا ہے جن کی فکر اور سوچ ان کی تربیت کی وجہ سے اسلام کے خلاف ہو چکی ہو اور پھر انہی مسلط فوجیوں کے ہاتھوں اسلامی تحریکوں اور اسلام پسند لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے نمبر چار نظریاتی محاذ نظریاتی محاذ میں بھی یورپ اسلامی دنیا میں موجود ان اشخاص اور اداروں کی پشت پناہی کرتا ہے جو مغربی جمہوریت لبرلزم سیکولرزم ہیومنزم اور دوسرے غیر اسلامی نظریات اور افکار کی نشر وشاعت کے لیے کام کرتے ہیں یورپ ایسے لوگوں کو فنڈ دیتا ہے ان کے لیے سیاسی جماعتیں تشکیل دیتا ہے اور انہیں اقتدار و اختیار کے منصب تک پہنچا کر ان کے ذریعے مسلمان مفکرین کی راہ روکتا ہے نمبر پانچ اجتماعی محاذ اس محاذ میں مغرب اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ پورے معاشرے میں عمومی طور پر اور نوجوانوں کے طبقے میں خاص طور پر ان بے پرواہ رزیل گرے پڑے اور باطنی صفات سے بے بہرا افراد جیسا کہ میراسی گویے ناچنے والے کرکٹر اور فلمی اداکاروں کو اچھے اچھے اور دلنشین نام دے کر نمونے اور ماڈل کے طور پر پیش کرے اس مقصد کے لیے میڈیا کے ذریعے معاشرے میں ان کی حیثیت کو اتنا اونچا کر کے دکھایا جاتا ہے کہ لوگ ان کی تقلید کرنے لگتے ہیں اسی طرح ان مشکوک بدذات اور باہر سے برآمد شدہ افراد کے لیے لوگوں میں خدمات انجام دینے کی غرض سے رفاہی ادارے بنائے جاتے ہیں اور یورپ کے بڑے بڑے رفاہی ادارے ان کو اموال اور دیگر وسائل فراہم کرتے ہیں رفاہی ادارے یعنی انسانی خدمت والے ادارے بنائے جاتے ہیں اور یورپ کے بڑے بڑے انسانی خدمات والے ادارے ان کو اموال اور دیگر وسائل فراہم کرتے ہیں تاکہ مسلم معاشرے میں یہ لوگ خیر اور ہماگیر شخصیات کی حیثیت سے ابھریں اور مقبول ہوں لیکن اس کے بالمقابل تمام اسلامی رفاہی اداروں کی سرگرمیوں کا راستہ روکا جاتا ہے اور ان کے کارکنان کو طرح طرح کے دباؤ اور پابندیوں کے ذریعے اس پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ یا تو اپنی سرگرمیاں بالکل چھوڑ دیں یا پھر انہیں انتہائی محدود کر دیں یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں حقیقی اور مخلص قیادتوں کا راستہ روکا جائے اور ان کی جگہ نا اہل اور غیروں کی گود میں پلے ہوئے لوگوں کو ذمہ میں کار سونپی جائے تاکہ موقع آنے پر ان سے مسلم معاشرے میں مغربی مقاصد کے لیے کام لیا جا سکے اور اسلام کو ایک حاکمانہ نظام کی حیثیت سے ابھرنے سے روکا جا سکے یورپ کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے نظریاتی جنگ کے نقصانات یہ جنگ عسکری جنگ کی بنسبت کئی گنا زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یورپ اپنے عسکری جنگوں میں صرف معدنیات چوری کرتا تھا لوگوں کے گھر ویران کرتا اور انہیں قتل کرتا تھا اور یہ سب کچھ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی نفرت بڑھانے کا سبب بنتا تھا اور وہ اپنے دین پر اور بھی مضبوط ہو جاتے تھے اور صدیوں تک لڑائی جاری رہنے کے باوجود بھی ہما وقت ان کے ساتھ جنگ پر آمادہ رہتے تھے لیکن نظریاتی جنگ کا نقصان یہ ہوا کہ اس نے مسلمانوں کو مغرب کی زہریلی تہذیب کا عادی بنا دیا مسلمانوں میں لادین نظریات بے دین ثقافت اور گرے پڑے اخلاق پھیلا دیے مسلمانوں کی نئی نسل کو اسلامی اقدار سے ایسے انجام کر دیا کہ ان کی نظر میں اسلامی شریعت عقائد تاریخ اور طرز زندگی بالکل اجنبی معلوم ہونے لگے ہر معاملے میں مغربی فلسفے پر اور مغربی ترجیحات پر یقین رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے لگے نظریاتی جنگ نے ان کے قلبی احساسات کو ایسی شکست دی کہ اب ان کی نظر میں مغرب کی ہر بات حق اور درست دکھائی دیتی ہے اور اسے اپنانے کو اپنی ترقی اور تہذیب سمجھتے ہیں اور جو بات بھی یورپی نظریات اور طرز زندگی کے خلاف ہو اسے رجعت پسندی بیوقوفی اور ترقی سے محرومی سمجھتے ہیں یورپ نے نظریاتی جنگ کے ذریعے اسلامی ممالک میں حکومتیں اور اختیارات ایک ایسی نسل کے ہاتھوں میں دیے ہیں جو کہ ہل مغرب کی غاصب قوتوں کے لیے محفوظ ٹھکانے ثابت ہوتے ہیں اس نسل کے افکار نظریات اخلاق معاشرتی سیاسی اور اقتصادی فلسفوں اور سوچوں میں اور قابض عیسائیوں کے نظریات و افکار میں کوئی فرق نہیں مسلمانوں کو تکلیف دینے میں یہ لوگ ان نصرانیوں سے بھی زیادہ سختل ہوتے ہیں نظریاتی جنگ میں مسلمانوں کی اس شکست خوردہ نسل نے اسلام اور امت مسلمہ کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ چنگیز خان کے سانحے کے بعد کبھی انہیں اس پیمانے پر نقصان نہیں پہنچایا گیا اس ذہنی غلام نسل نے مسلمانوں کی زندگی کے اسلامی طور طریقوں اور ترجیحات کو ان کی نظروں میں اجنبی بنا دیا